اللہ رحمٰن الرحیم السلام علیکم فیلو ہمارا آج کا لیکچر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے لیکچر نمبر 44 انشاءاللہ اس کے کانٹینٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارا جو سفر ہے کنزیومر بینکنگ کا جاری ہے اور اس میں جو اس لیکچر میں اور اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ ریٹیل پیمنٹس کی بات کی تھی اور آج بھی ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ریٹیل بینکنگ میں ایک طرح سے ڈسٹریبیوشن چینل کے حوالے سے ہوگا پچھلے لیکچر کا ایک بریف ریکپ لیتے ہوئے آئیے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس لیکچر میں جو بات آپ کے ساتھ کی تھی وہ ہم نے اسٹارٹ کی تھی ٹرسٹ کے حوالے سے اور خاص طور پہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ جو کہ بینکر کسٹمر ریلیشن شپ میں امپورٹنٹ ہے اور جب ہم سروس پرووائڈرس خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جو بینکس ہیں جب وہ ایک طرح سے پیمنٹ پرووائڈرس کا رول ادا کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کے لیے تو اس میں ٹرسٹ کا ایلیمنٹ اہم ہو جاتا ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا ایک پہلے لیکچر میں لیکچر نمبر فورٹین میں ایک جنرل کانسیپٹ ٹرسٹ کے حوالے سے جو ریلیشن شپ میں ہوتا ہے اور اس میں ہم نے سٹرکچرل ٹرسٹ پرسنل ٹرسٹ اور ایک طرح سے ایکسپورٹیز ٹرسٹ کی بات کی تھی یہاں جو ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں وہ ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں جب بینکرز کا رول ایک سروس پرووائڈرس کا ایک طرح سے پیمنٹ پرووائڈرس کا ہوتا ہے اور اس میں جو خاص فوکس ہے وہ کریڈٹ کارڈ پیمنٹ کے حوالے سے ہے یہ میٹیریل یہ کانٹینٹس بیس کرتے ہیں ایک اسٹڈی پہ جس میں یہ دیکھا گیا جس میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو ریسرچ کا ایک جو ایک ایم تھا کہ جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے اور آپ اس ٹرسٹ کو کیوں بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اس کو کیوں فوکس کرنا چاہتے ہیں اس کو کیوں اپنے ایک طرح سے اس کے اندر پلان کے اندر لانا چاہتے ہیں جہاں تک ٹرسٹ کا سوال ہے جب ہم سروس باتیں کرتے ہیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پیمنٹ کا جو میکینزم ہے جس کے تحت جو کسٹمرز ہیں وہ بینکوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں بینکوں کی سروسز اویل کرتے ہیں تو اس میں پیمنٹس میں جو کانسیپٹ ہے خاص طور پر کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بینکس جو ہیں جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کی جو ایک طرح سے ڈیلنگ ہے وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے اس کے اندر ایلیمنٹ آف کانفیڈینشیلٹی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس میں کسٹمر کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اس کو یہ کمفرٹ ہونا چاہیے کہ وہ جو یہ پیمنٹ کے حوالے سے بینکس کی سروسز استعمال کر رہا ہے اس میں کوئی قسم کی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی قسم کا جو بینک کی ایبلٹی ہے ان آڈر ٹو انڈر ٹیک دا ٹرانزیکشن سیکیورلی سیفلی اینڈ ان دی انٹرسٹ آف دا کسٹمر یہ جب ایلیمنٹ ہوتا ہے ٹرسٹ کا یہ جو پرسپشن ہوتا ہے یہ اہم ہو جاتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ٹرسٹ خاص طور پہ جب ہم کریڈٹ کارڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایونٹس جو ہوتے ہیں جس کو ہم ٹرسٹ ڈیمیجنگ ایونٹس کہتے ہیں دیز آر کالڈ آلسو مومنٹس آف ٹروتھ جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹرسٹ بینک کا کسٹمر کا ڈیمج ہو گیا ہے ان دی کانٹیکسٹ آف کریڈٹ کارڈ کھو گیا ہے اگر ایک طرح سے وہ لاس ہو گیا ہے چرا لیا گیا ہے یا خدا نخواستہ کوئی آئیڈینٹی تھفٹ ہوا ہے تو اس میں جو بینک نے اپروچ کرنا ہے کسٹمر کی بہاف پہ کسٹمر کی کمپلینٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے تو یہ جو ایک فاؤنڈیشن ہے ٹرسٹ کی یہ اہمیت کی حامل ہے اور اس میں ظاہر ہے اگر بینکرز کی اپروچ پراپر نہیں ہوگی افیکٹو نہیں ہوگی تو یہ ٹرسٹ ڈیمیج ہو جائے گا اور ٹرسٹ کے ڈیمیج ہونے کا نتیجہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ پرٹیکولر کسٹمر بینک کے ساتھ اپنی ٹرانزیکشن کو ختم کر دے گا یا ریلیشن شپ کو ایک طرح سے ڈسکنٹینیو کرے گا بلکہ وہ کسٹمر اپنے دوستوں میں جا کر اپنے کو ورکرز میں اپنے ایک طرح سے ریلیٹوس میں بتائے گا اس نگیٹو ایکسپیرئنس کو تو یہ بینک کی ریپوٹیشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو جب ہم اسی والے سے ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ٹرسٹ کے ایک طرح سے اس کانٹیکس میں تین کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بینک کی جو ایک طرح سے پرسپشن ہے کہ وہ ان کیس آف سم ان پلیزنٹ ایونٹ نیگیٹو ایونٹ اس میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو پراپرلی انٹرٹین کر سکے اٹینڈ کر سکے اس میں دوسرا کمپوننٹ اس حوالے سے تھا کہ اگر کسٹمر کو کوئی فائنینشیل امپیکٹ آتا ہے تو بینک کس حد تک اس کو کوریج دیتا ہے اور تیسرا جو اس میں ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بینک پوسٹ ایونٹ جو ایک طرح سے مینجمنٹ ہے امپیکٹ مینجمنٹ ہے وہ کس حد تک ہے کہ کسٹمر کا جو ایکسپیرئنس الٹیمیٹلی ہوتا ہے جو اگر انفارچونیٹ ان ہے تو بینک اس کو کس طرح اٹینڈ کر رہا ہے بینک کو کس طرح لیول پرووائڈ کر رہا ہے اپنے کسٹمر کو تو یہ تین کمپوننٹس تھے اس کے بعد ہم نے جو ایک طرح سے دیکھا جو ایک پروپوزل سامنے آیا کہ اس کو بلڈ کرنے کے لیے پراپر انفراسٹرکچر آپ کو گورننس میٹرکس بنانے ہیں آپ کو ایک ڈیزیگنیٹڈ سینئر ایگزیکٹو کو نومینیٹ کرنا ہے جو کہ ایک ٹیم اپنی ساتھ لے کے چلے اور اس ٹیم کے ممبرس کو یہ کلیرٹی ہونی چاہیے کہ ٹرسٹ کس چیز سے ڈرائیو ہوتا ہے اس کے بینک پہ کیا امپیکٹ آ سکتے ہیں پراپر لوگوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے اور جو آپ کے اکراس دا چینلس اکراس دا بزنس لائنس آف بزنس ان کے اندر انٹیگریشن ہونی چاہیے کہ ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ جب پروڈکٹس ڈیولپ کریں اس کی پرائسنگ کریں جب ہم چینلس کی بات کرتے ہیں آن لائن کے حوالے سے تو اس میں کسٹمرس کو وہ ٹول پرووائڈ ہونے چاہیے ان کے پاس یہ فیسلٹی ہونی چاہیے کہ ایسے کیس میں جہاں ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو بینک کو کتنی جلدی ریپڈلی کوئکلی ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس میں جو کچھ اور چیزیں اس اسٹڈی میں سامنے آئیں وہ یہ تھیں کہ جو کسٹمر ہوتا ہے ٹرسٹ کے حوالے سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بینکر کی ریپوٹیشن کیا ہے دس اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی اور ایٹریبیوٹس ہیں جو ٹرسٹ کو بلڈ اپ کرنے میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ایک بینک کے اسٹاف کا اسکلس اور کمپیٹنسی لیول ہے ان کے اسٹاف کا honesty اور integrity کا levels ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بینک کی کیپیسٹی کے case of problems پرابلمس وہ کسٹمر کی سائڈ لیتا ہے یا کسٹمر کو ایک طرح سے ابینڈن کر دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ٹرسٹ کے حوالے سے بات کی اور اس میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے انٹینجیبل تھنگ بٹ اٹ از مینیجیبل اینڈ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے اسٹریٹجک ایسٹ اگر آپ اس کو افیکٹولی مینیج کریں گے تو strengthening of the relationship پھر اس میں جو لوائلٹی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے سیٹسفیکشن کا کانسیپٹ آ جاتا ہے اور پھر جو بینکس کے لیے کسٹمر جو ایڈوکیٹ ہونے کا جو ایک طرح سے رول ادا کرتے ہیں تو وہ سارے فیکٹرس مد رکھتے ہیں تو ٹرسٹ کو اس حوالے سے بلڈ کرنا اس کو ایک طرح سے اسٹرینتھن کرنا ضروری ہے اور بینکوں کے لیے اس پرٹیکولر آسپیکٹ کو مد رکھنا اور جب ہم ریٹیل banking میں ریٹیل بینکنگ میں کریڈٹ کارڈ کی بات کرتے ہیں تو ان چیزوں کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم نے جو کچھ ٹاپک مختصراً آپ کے ساتھ ڈسکس کیے وہ ایک طرح سے سیونگ پروڈکٹس کے حوالے سے تھے یہ وہ ایریا ہے جس میں انفارچونیٹلی ہم بھی زیادہ وقت نہیں دے سکے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم کنزیومر بینکنگ کی کنزیومر فائنانسنگ کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ایسیٹ سائٹس کے پروڈکٹ کو فوکس کیا جاتا ہے ان کے اوپر توجہ دی جاتی ہے لیکن جو ایک لائبریٹی سائٹ کے جو جس میں ڈپازٹس ہیں سیونگ سکیمز ہیں کرنٹ اکاؤنٹس ہیں اس میں بینک کو دوسرے ایڈوانٹیج ملتے ہیں بینک کو اپنا ایڈوانٹیج ایک طرح سے ڈپازٹ مکس کا ملتا ہے لیکن کنزیومرس کے حوالے سے ہاؤس ہولڈ کے حوالے سے اس پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہم نے جو کچھ آپ کے ساتھ انسائٹس کچھ آئیڈیا شیئر کیے پیٹر ٹفانو جو ایک پروفیسر ہے ایک ایک طرح سے فائنانس کا بزنس کا ہاروڈ بزنس سکولز کا اس نے ایک طرح سے پرپوزلس دیا ہولڈز کی نارملی سیونگز کم ہوتی ہیں لیکن ان سیونگ کو انکریج کرنے کے لیے آپ کو انویشن کی ضرورت ہے آپ پروسیس کو انوویٹ کریں آپ پروڈکٹ کو انوویٹ کریں تاکہ کسٹمر کو انکریج کریں ان کو انسینٹیو دیں اور ان کو ایک طرح سے کوارس نہ کریں کہ آپ اپنی سیلنگ کر کے اپنا پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں یہ بہت اہم ایریا ہے اور اس میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ کچھ کریڈٹ یونین انڈسٹری کا بھی شیئر کیا کریڈٹ خاص طور پہ امریکہ میں اس کا بہت زیادہ پریولنٹ ہے اور یہ لوگ جو ایک طرح سے ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں لو ٹو ماڈریٹ انکم سیگمنٹ ایل جس کو کہتے ہیں ہاؤس ہولڈس ہوں کنزیومرس ہوں انڈیویجولس ہوں ان کی جو اپروچ ہوتی ہے ان آڈر ٹو انکریج دس سیگمنٹ ٹو سیف یا پھر جو مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں جو ان کا مارکیٹنگ کا اپروچ ہوتا ہے جس کے بیسس پہ ان کی مارکیٹنگ ٹیم جو ہے ان کے ریسرچ کے بیس پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں اس میں کسٹمر کی نیڈس کو مد نظر رکھا جاتا ہے ان کا جو ایک طرح سے ایموشنل آسپیکٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں اور ان کا جو ان کانشیس مائنڈ ہے جو ایکچولی بعد میں ڈسیزن میکنگ میں فرما ہوتا ہے تاکہ وہ اس چیز کو دیکھا جا سکے کیونکہ جو ڈیسیجن لے رہے ہیں اس پروڈکٹ کو لینے کے لیے یا اس کو نہ لینے کے لیے اس میں سب کانشیس مائنڈ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ انڈیویجلس جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے یا پکٹوریلس یا پکچر یا امیجز کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک ٹیکنیک اس میں زی میٹ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتائی جس میں امیجری کا سٹوریز کا اور ایک طرح سے کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ جو کنزیومرز ہیں ان کو کیا چیز اموشنلی اس چیز پہ ایک لے کے آتی ہیں کہ وہ سیونگ کریں پھر ہم نے اس میں بات کی کہ جو اس انڈسٹری میں جو ایک ریسرچ ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ سیونگس کے کیا ہیں تو یہ دیکھا گیا کہ سیونگز کے بیریئرز میں بہت سے لوگ جو تھے میجورٹی انہوں نے آج تک سیونگ کا کانسیپٹ بچپن سے بتایا ہی نہیں گیا تھا پھر ان کی جو ڈے ٹو ڈے من ٹو منتھ بیسس پہ جو اسٹرگل تھا وہ ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ سیونگز کر سکیں اور ایک اور بیریئر سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ان کے نزدیک ایک طرح سے یہ جو سیونگ کرنا ہے سوشل اسٹگما ہے کہ اگر وہ سیو کریں گے تو پاس کے لوگ ان کی کمیونٹی ان کے اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو یہ گلٹی فیلنگ ہوگی کہ ہم نے سیونگ کر لی لیکن ان کی مدد نہیں کی اس کے ساتھ ساتھ جو کنزیومر پروڈکٹس کی پروموشن ہے کہ جی آپ سیلز میں جائیں تو آپ کو وہ ملے گا اس نے بھی کنزیومر پروڈکٹس کی مارکیٹنگ جو سیونگ کے پروڈکٹس ہے اس کو کافی افیکٹ کیا ہے کیونکہ یہ جو کنزیومر پروڈکٹس کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کی جو پروموشن ہے سیلز کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیلز میں جو چیزیں خریدیں گے اس میں آپ کو سیونگ ہوگی ایک طرح سے لوگوں کو انسینٹو دیتے ہیں ساری چیزوں کے کومبینیشن سے جو ایک سیونگ اس سیکٹر میں ایل ایم سیکٹر میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے اس سیکٹر کو جو ایک وہ ملنا چاہیے توجہ اور ٹینشن وہ نہیں ہے اس کے بعد ہم نے بتایا کہ ہم کس طرح آگے کنزیومر بینکنگ کے کانٹیکٹس میں ریٹیل بینکنگ کے کانٹیکٹس میں جب ہم ڈسٹریبیوشن چینلز کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آئیے آج ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے جو ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں جو ڈیلیوری چینلز ہیں برانچ کے علاوہ ہم تو زیادہ تر پاکستان میں برانچ کے چینل سے واقف ہیں ہم اس سے فیملیئر ہیں اور باہر بھی اس کی فیملیٹی ایسی طرح ہے لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹ چینلز بھی سامنے آ رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں اے ٹی ایم ہے کال سینٹر ہے انٹرنیٹ بینکنگ ہے موبائل بینکنگ ہے تو یہ سارے وہ ڈیفرنٹ چینلز ہیں جو برانچ کے علاوہ اب سامنے آ رہے ہیں اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم ریٹیل بینکنگ میں ڈسٹریبیوشن کی اور ڈیلیوری کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ایک سارا جو سیٹ اپ ہے جو فریم ورک ہے یہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ریٹیل بینکنگ میں ڈسٹریبیوشن اور ڈیلیوری چینل کی کیا اہمیت ہے یہ کسٹمر ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کے جو ڈائنامکس ہیں تو اس حوالے سے جو نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو نئے چینجز آ رہی ہیں اس پہ ایک طرح سے نظر ڈالیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ڈسٹریبیوشن چینل کو ہم کس طرح آپٹیمائز کر سکتے ہیں کسٹمر کی جو چینجنگ نیڈز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس میں جو پہلا ایک طرح سے سوال اٹھتا ہے کہ جو ریٹیل بینکرز ہیں یہ لوگ ریٹیلرز کی طرح کیوں آپریٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ جب ریٹیلرس کے بزنس ماڈل کو دیکھتے ہیں ان کے کیسز کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہ نظر آتا ہے کہ ریٹیلرس ویری سکسیزفل ان کراس سیلنگ اینڈ ریٹینشن آف کسٹمر اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسٹمر کو سیٹسفیکشن پرووائڈ کرنے کا کانسیپٹ ہے اس کے مقابلے میں بینکوں میں وہ چیز نہیں ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ریٹیلر مائنڈ سیٹ اگر آپ ریٹیل بینکنگ میں اور ظاہر ہے ایز کمپیئر ٹو کمرشیل بینکنگ انویسٹمنٹ بینکنگ اور کارپوریٹ بینکنگ اگر آپ ریٹیل بینکنگ سائٹ پہ کنزیومر بینکنگ سائٹ پہ ہیں تو آپ کو جو ریٹیل کے جو پیرامیٹرس ہیں ریٹیلس کے جو ایک طرح سے ڈائنامکس اس کو آپ کو مدنظر رکھنا ہوگا آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے اگر آپ یہ کہیں یا کوئی یہ کہے ریٹیل بزنس جو ہے پروڈکٹ کی سیلنگ ہے وہ تو ایک طرح سے دکانداری کا کانسیپٹ ہے وہ ایک طرح سے اسٹور کا کانسیپٹ ہے دیٹ از فائن لیکن جب ہم بینک میں فائنینشیل سروسز کی بات کرتے ہیں پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں ریٹیل کے حوالے سے تو ظاہر ہے یہ چیز اسی اس کے اندر آتی ہے کہ آپ نے کم از کم اگر آپ نے ان کو کاپی نہیں کرنا تو آپ نے وہ افیکٹو میجرس لینے ہیں جو آپ کے کسٹمرس کو آپ کی طرف اٹریکٹ کریں آپ ان کو سیٹسفائی کر سکیں اور ان کا جو ریکوائرمنٹ ہے ان کی نیڈس کو میٹ کر سکیں اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بینکس جو ہیں وہ ریٹیلر کی بات کرتے ہیں ریٹیل کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کا ایک طرح سے مینٹل ماڈل ہے مینٹل بلاکیڈ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ سپوز وہ اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں لے آتے ہیں کہ ان کی پوزیشن ریٹیلر سے بہتر ہے یا ڈفرینٹ ہے یہ ایک مس کانسیپٹ ہے اور اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہم نے ریٹیل کے کانسیپٹ کو ریٹیل کے اسپرٹ کو یہاں پر ایک طرح سے پروموٹ کرنا ہے وہ دیکھنا ہے تو اس میں پھر یہ ڈسٹریبیوشن جو چینلز ہیں یہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں تو اس کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈسٹریبیوشن چینل میں اس وقت جو ڈومیننٹ چینل ہے پاکستان کے کانٹیکس میں ہم سب جانتے ہیں اور باہر بھی وہ ہے برانچ بینکنگ لیکن اب وقت کے ساتھ یہ دیکھا جا رہا ہے جو ریسنٹ اسٹڈیز نے ریسرچ نے یہ پروف کیا ہے کہ برانچ بینکنگ کی اہمیت آنے والے وقتوں میں کم تو نہیں ہوگی لیکن ساتھ ساتھ اس کی جو اپروچ ہوگی اس کا ایک طرح سے جو شکل و صورت ہوگی جو اس کا ایک طرح سے فارمیٹ ہوگا وہ چینج ہو جائیں گے اس کی جو فنکشن چینج ہو جائیں گے تو اس حوالے سے اب بینکوں کے لیے ضرورت ہے کہ جو آنے والا وقت ہے جو برانچ کی ایک جو چینجنگ سیناریو ہے اس کو آپ مد رکھیں اور اسی حساب سے اپنی آپ جو پالیسیز بنائیں اور برانچ کو نئی اگر برانچ کھولنی ہے آپ نے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایگزسٹنگ برانچز کو ایک طرح سے ریورٹلائز کرنا ہے تو اس میں آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم آلٹرنیٹ چینلز کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ نے آل ٹوگیدر ان چینلز کے اندر شفٹ کر جانا ہے لیکن جب یہ کہا گیا کہ برانچ کی بینکنگ برانچ کا چینل امپورٹنٹ رہے گا تو آپ نے پھر ایک طرح سے ڈرائیو کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ برانچ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے چینلز ہیں آپ اس کو کس طرح ساتھ ساتھ پروموٹ کر رہے ہیں کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے لیے کسٹمر کی کنوینینس کے لیے کسٹمر کو مزید ایک طرح سے فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے اور اس میں جو ایک اور چیز اہمیت کی حامل ہے کہ الٹیمیٹلی ان سارے چینلز کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے کیونکہ انٹیگریشن کا جو تقاضا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو اس وقت کا کسٹمر اور آنے والے وقت کا کسٹمر اب اس کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کی جو نیڈز ہیں وہ اس حد تک محدود نہیں ہیں تو وہ ایک چینل کے ساتھ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے جس کو ہم ٹچ پوائنٹ کا کانسیپٹ کہتے ہیں کہ اسے اس برانچ میں آ کے ڈیل کرے یا کسی دوسرے آلٹرنیٹ چینل میں ڈیل کرے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان سارے چینلز کو آپ اس طرح انٹیگریٹ کریں جس کو ہم کہتے ہیں سیملیس انٹیگریشن کہ کسٹمر کو یہ ہو کہ وہ کسی بھی چینل کے ساتھ ڈیل کرے تو اس کو وہی لیول آف سروس وہی لیول آف سیٹسفیکشن اور وہی لیول آف افیکٹونیس ملے جو کہ وہ کسی ایک پرٹیکولر چینل میں استعمال کرتا ہے جب ہم سارے اس سناریوں کے مد نظر رکھتے ہیں اور جب یہ ضرورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اب مختلف چینلز کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ بیلنس کرنا ہے تو پھر بینکوں کے لیے یہ چیلنج آتا ہے کہ کیا ہم نے انکریمنٹل ٹرانسفارمیشن کرنی ہے یا جائنٹ لیپ آف جسے کہہ لیں ایکشن لینا ہے تو ایک یہ بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک ڈسیزن بینکس کے لیے بینکس کی سینئر مینجمنٹ کے لیے اور پاکستان کے کانٹیکس میں اکولی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ جو چینلز جو ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں اس کو دیکھیں کہ اس کی افیکٹونیس کس طرح بڑھا سکتے ہیں اور جب یہ ہم سناریوں میں بات کرتے ہیں تو پھر آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت ڈسٹریبیوشن چینل کا جو ایک طرح سے لینڈسکیپ ہے اس کے اندر جو ایمرجنگ جو ایک طرح سے کچھ ڈائنمکس ہیں جو آپس میں کنورج کر رہے ہیں اور لوگوں کا خیال ہے ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ یہ جو ہیں سکس ڈائنامکس جس کو ہم کہتے ہیں چھ ڈائنامکس ہیں جب یہ کنورچ کریں گے اور جس طرح کنورچ کر رہے ہیں اس میں جو ایک انفلیکشن پوائنٹ کا کانٹیکسٹ انفلیکشن پوائنٹ کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے اور انفلیکشن پوائنٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو موجودہ ہے وہ ایک طرح سے آہستہ آہستہ آپ کی نظروں سے غجل ہو رہی ہے ایک طرح سے اس کی ایگزٹنس ختم ہو رہی ہے اور کوئی نئی چیز ایمرج ہو رہی ہے ایک نیا فینومنا سامنے آ رہا ہے تو اس انفلیکشن پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا اس سارے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے اس لیے کہ جب کل کو ہم چینل انٹیگریشن کی بات کریں گے چینل چینل کو بیلنس کرنے کی بات کریں گے تو ان ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر ہم چیز میں آگے نہیں بڑھ سکتے آئیے ہم دیکھتے ہیں بریفلی یہ چھ چینل کیا ہیں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پچھلے ایک لیکچر میں ان چھ چینلس کے ایک طرح سے چھ آسپیکٹس کا چھ ڈرائیورس کا ذکر کیا تھا آئیے آج ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرتے ہیں پہلا آسپیکٹ جو ہے جو پہلا ایک طرح سے ڈرائیور ہے وہ یہ ہے کہ اب برانچ میں جو ریونیو گروتھ ہے وہ پہلے کی طرح نہیں ہو رہی ہے پہلے برانچ کے اندر میجورٹی کیسز میں ریونیو گروتھ برانچ کے تھرو ہوتی تھی اور بینکس اس میں کمفرٹیبل فیل کرتے تھے برانچ ایک ایسا چینل تھا بینک برانچ ایک ایسا آؤٹ لیٹ تھا جس میں میجورٹی آف دا کو ملتے تھے لیکن اب وقت کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ اس ریونیو کو حاصل کرنے کے لیے وہ لیول نہیں رہا بلکہ چیلنجز سامنے آ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے اس کی مثال ایک اسٹڈی میں سامنے آئی کہ امریکہ میں جو نئی برانچز 2001 میں آئی تھیں کھلی تھیں اور 2006 تک اس میں سے 60% پرسینٹ برانچز بریک ایون نہیں کر سکیں تھیں اس سے آپ اسٹیٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بات صرف امریکہ کی نہیں ہو رہی بلکہ ہم اس کو پاکستان کے کانٹیکٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں کہ جو نئی برانچز آتی ہیں ہمارے بینکوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو پروفیٹیبلٹی لیول ہے ان کی جو ریونیو گروتھ ہے الٹیمیٹلی وہ کس طرح اس کو اچیو کریں گے اور یہاں جو ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ اب جو برانچیز جس کو ہم برکس اینڈ موٹرس کا کانسیپٹ دیتے ہیں کہ برکس اینڈ موٹرس کے جو آپ پراپرٹی لیتے ہیں برانچز ظاہر ہے آپ سلیکٹ کرتے ہیں جگہ آپ چاہے وہ پرچیز کریں یا رینٹ پہ لیں یہ ایک بہت زیادہ ایکسپینسو پروپوزیشن بن گیا ہے بینکوں کے لیے کاسٹ فیکٹر امپورٹنٹ ہے اور جب اس اس کاسٹ کو اور اس کے ساتھ دوسرے الائٹ کاسٹ کو جب آپ مد رکھتے ہیں تو پھر آپ کا جو ٹارگٹ ہے اس آؤٹ کو پروفٹیبل بنانا بریک ایون پہ لانا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے اور پاکستان کے کانٹیکس میں یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ کسی ایک بینک کی برانچ کھلی تو وہاں پر کچھ عرصے بعد دوسرے بینکوں کی برانچز کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اب یہ ضرور ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا دیکھی یہ برانچیز کھولی ہیں لیکن ضرورت اس چیز کی ہے اور یہ سوال اٹھتا ہے کیا انہوں نے اس پرٹیکولر مارکیٹ کی انالسس کی ہے کیا انہوں نے اس کی وائبلٹی دیکھی ہے برانچ کھولنے سے پہلے اور اس طرح بعض دفعہ یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی سامنے آتا ہے کہ بینک سوچتے ہیں کہ فلاں بینک وہاں ہیں اگر ہم وہاں نہیں جائیں گے تو ہماری ایک طرح سے ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی تو اس قسم کے ایک طرح سے مفروضے کے اوپر برانچ کھول دینا مناسب نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ جب ہم برانچ کو ایک طرح سے ریورٹیلائز کرنے کی بات کرتے ہیں ریفربش کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی اس چیز کو مدنظر رکھنا ہے کہ کیا ہم آنے والے وقتوں کے لیے اس برانچ کو تیار کر رہے ہیں دوسرا جو ڈائنامکس ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو ٹرانزیکشن پروسیسنگ ہے کسٹمر سروس ہے وہ اب انڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہے آف دا اینی چینل اب وہ ضروری نہیں ہے کہ برانچ کے اندر ہو وہ کسی جگہ سے بھی ہو سکتی ہے اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ اب Amerika میں یہ سسٹم بہت زیادہ پریولینٹ ہے اور آہستہ آہستہ چونکہ ٹیکنالوجی آگے آ رہی ہے تو کوئی وہ وقت دور نہیں کہ یہ پاکستان میں بھی ہو جائے کہ پروسیسنگ آف دا ٹرانزیکشن از ناؤ بینگ کنڈکٹیڈ ایٹ اے سینٹرل پلیس جس کو وہ کہتے ہیں کہ برانچز جو کہ مہنگے جگہیں ہیں ان کا وہاں رینٹ ہے اور اس کی دوسری چیزیں ہیں تو اس کاسٹ کو مینٹین کرنے کے لیے وہ پروسیس جو کسی چیپر جگہ پر جا کے کر سکتے ہیں تو برانچ کو برڈن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں جو کانسیپٹ امریکہ میں جو آیا ہے جس کی وجہ سے برانچ میں پروسیسنگ کی ضرورت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ جو چیکس کے سکین کر کے امیجز وہ ایک طرح سے بینکس کو بھیج دیتے ہیں ان کو فزیکلی بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اب یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ وائی ٹو وزٹ دا بینک برانچ بہت سارے اگر کسٹمر کے کام بینک کی برانچ کو جائے بغیر ہو جاتے ہیں تو ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح اس کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ برانچز کو اس طرح ایک طرح سے مینیج کیا جائے ایک طرح سے اس طرح آپریٹ کیا جائے کہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ کی وجہ سے ظاہر ہے اب وہاں کسٹمر کی ٹریفک کم ہونا شروع ہو گئی ہے کسٹمر کم آتے ہیں تو اس میں آپ کس طرح اپورچونیٹیز اگر کھو رہے ہیں سیلس کے حوالے سے تو آپ نے اس کو کس طرح کمپنسیٹ کرنا ہے اس کے بعد جو تیسرا ڈرائیور ہے وہ ڈیموگرافک شفٹ کی ہم بات کرتے ہیں ڈیموگرافک شفٹ کی ایک لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا امریکہ میں آج کل اس کا بہت زیادہ چرچا ہے جس کو وہ جنریشن وائی کا نام دیتے ہیں کیونکہ نائنٹین ایٹی ٹو اور نائنٹین نائنٹی فائیو کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو جنریشن وائی کا ایک طرح سے نام دیا جاتا ہے ان کے مطابق ریسرچ کے مطابق یہ وہ جنریشن ہے جو بہت زیادہ سے ٹیکسوی ہے جس کو کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی سے قریب ہے تو ان کی جو ایک سے پریفرینسز ہیں بینکنگ کے حوالے سے جو ان ہیں جو ان کی وہ ظاہر ہے اسی حساب سے ڈفرنٹ ہے دے ویری انفیکٹ چوزی دے ویری سلیکٹو ایٹ سیم ٹائم دے آلسو وانٹ ٹو اینالائز دا تھنگس تو ان کی یہ جو ایک طرح سے کریکٹرسٹکس ہیں اس کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو آپ کو پھر برانچ کے اندر اور دوسرے چینل کے اندر ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو کپلز ہیں یگ کپلز ہیں جن کی ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے ان کے کوئی بچے نہیں ہیں تو وہ ایک وہ سیگمنٹ ہے جو بہت پرومیننٹ ہے دے ان اے وے گڈ پوٹینشیل کسٹمرس فار ریٹیل تو ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کی نیڈ کو اگر یہ ہم کہیں کہ ہم سے بات امیرکا کی کر رہے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے بلکہ ایک ہیومن سائکی کے حوالے سے یہ پریولنس اس کی انڈیا اور پاکستان اور اس جیسی کنٹریز میں بھی ہوتی ہے تو یہ جو جنریشن وائی یا ڈیموگرافک شفٹ جو ہے یہ ایک طرح سے چیزوں کو افیکٹ کر رہا ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو بھی مد نظر رکھا جائے اس کے اندر جو چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اب بہت زیادہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے اور اس ٹیکنالوجی کو اگر آپ مد نہیں رکھیں گے تو پھر یہ جو آپ ڈسٹریبیوشن چینل کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر لاک سائڈیڈ افیکٹ آ جائے گا آپ کو اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح موبائل کے ساتھ کانٹیکٹ لیس پیمنٹ کا کانسیپٹ سامنے آ گیا ہے کہ آپ اپنے موبائل کو استعمال کر کے کس طرح آپ اس کو Uh, بغیر بینک میں جائے ہوئے ایک مخصوص اس کے کوڈ کے ساتھ آپ اپنی پیمنٹس این رسیڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایک سمپل مثال سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کس طرح جو ٹیکنالوجی ہے وہ کسٹمر کی پریفرنس اور نیڈس کو ان کے جو برانچ کے وزٹس ہیں ان کو ایک طرح سے افیکٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ دیکھیں ہم اے ٹی ایم مشینز کی بات کرتے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ٹیکنالوجی جو ہیں جو کو ایک طرح سے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں اپورچونٹیز یہ دیکھا گیا تھا کہ شروع میں کسٹمر جو ریلکٹنٹ تھے ان کا خیال تھا کہ ہم اگر ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ نہیں کریں گے تو ان کو ایک طرح سے ڈاؤٹ ہوتا تھا یا ان کو ایک طرح سے شک ہوتا تھا تو اب ان کا یہ شک ان کا یہ ڈاؤٹ جو ہے کسی حد تک جو اوتھنٹیکیشن کا پروسیس ہے سیکیورٹی کا پروسیس ہے اس کے اندر بڑی امپرومنٹ آئی ہیں تو جو کسٹمر ریلکٹنٹ تھے جو اس چیز سے خوفزدہ تھے وہ کسی حد تک آپ اس چیز کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں تو ٹیکنالوجی کے استعمال سے جو چیز سامنے آئی جو ایک طرح سے وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیکنالوجی کو آپ نے کس طرح کسٹمر کی نیڈس کے استعمال کرنا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ڈرائیور ہے وہ ہے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت اور آنے والے وقت میں ریگولیشن ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا اس کے اندر کمی نہیں آئے گی اور اس کے اندر جو ریگولیشن ہے وہ خاص طور پر وہ جو کنزیومرز ہیں ان کی رائٹس کی وہ لوگ بات کرتے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں جو ریگولیٹرز ہیں ہمارے یہاں بھی اور دوسری کنٹریز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سروس پرووائڈرز ہیں فائنینشیل سروسز میں بینکس اور دوسرے ان کو یہ خیال رکھنا ہے کہ کسٹمر کو جو سروس دے رہے ہیں ان کو اگر انفارمیشن دے رہے ہیں تو ریل ٹائم دے رہے ہیں اور کسٹمر کی انٹرسٹ کا خیال رکھ رہے ہیں کسٹمر کو ایک طرح سے مس گائیڈ تو نہیں کر رہے اس کے ساتھ ساتھ بازل ٹو کی جو ریکوائرمنٹ ہے کیپٹل ایڈیکویسی کے حوالے سے وہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بینکوں کے اوپر اس کا پریشر ہوگا کہ آپ کس طرح اس چیز کو ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں اس کے حوالے سے کاسٹ افیکٹونیس کا ہوگا جو ایک طرح سے فیکٹر ہے وہ بھی سامنے آئے گا اور اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ریگولیشن کے حوالے سے کسٹمر کو جب آپ یہ کہتے ہیں جب ہم اے ایم ایل کی بات کرتے ہیں اینٹائی منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں ہم نو یور کسٹمر کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ایریاز ہیں جس کی وجہ سے بینکوں میں کاسٹ کا جو فیکٹر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ وہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں جس کو اگر آپ ایک طرح سے اڈاپٹ نہیں کریں گے تو یو ایک طرح سے یو آر ان ا پوزیشن ٹو ہیو اے سارٹ آف سینکشن فرام دا ریگولیٹری باڈیز تو ریگولیشن کی وجہ سے جو پلیئنگ فیلڈ ہے اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو اس پلیئنگ فیلڈ کے جو پلیئرز ہیں ان کو چاہیے کہ ان ریگولیشنس کو ایک طرح سے اینٹیسپیٹ کریں اس فالو کرنے کے ساتھ ساتھ تاکہ ان کو کسی قسم کی سرپرائزز نہ ملیں اور کسٹمر کو سروس پرووائڈ کرنے کے حوالے سے اس اس چیز کی طرف توجہ دیں. آئیے اس کے بعد ہم اس کا چھٹا جو ایک طرح سے, جو ہے, جو چھٹا ایک طرح سے ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے وہ ایسا ہے کہ اب جو کمپٹیشن بینکوں کے لیے آ رہا ہے خاص طور پر ریٹیل بینکوں کے لیے وہ ہے نان بینک اینٹی کی طرف سے ہم نے ایک لیکچر میں اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ جو نان بینک اینٹیز ہیں ان کے پاس ایک طرح سے نان پروڈکٹ ہوتا ہے ان کے پاس ایک پراپر بیس ہوتی ہے کسٹمر uh, کی تو وہ وہی پروڈکٹس وہی سروس جو ایک ریٹیل بینک پرووائڈ کر رہا ہے وہ اپنے کسٹمرس کو یا آپ کے کسٹمرس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو ایک کمپیٹیشن کا ایک سے کناریو چینج ہو رہا ہے کہ جو نان بینک اینٹیز ہیں جن کی ایک طرح سے فکس کاس بھی کم ہے جن کی ایک طرح سے دوسرے کاس فیکٹرس میں ایڈوانٹیج ہیں تو وہ کو بیٹر پرائزڈ پروڈکٹس اور سروسز آفر کر ہیں تو یہ بینکوں کے لیے ایک طرح سے بہت بڑا تھریٹ ہے تو بینکوں کو اس تھریٹ کو بھی مدنظر نظر رکھنا ہے اور ظاہر ہے اس قسم کی تھریٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے جو ڈسٹریبیوشن کے چینلز ہیں اس کو کس طرح افیکٹو بنا سکتے ہیں اس کو کس طرح انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اب جب ہم ان سارے چھ فیکٹرز کو مدنظر رکھتے ہیں اس جب ہم سمیٹ کے سامنے اس کو لاتے ہیں تو پھر یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اب بینکوں کو کیا کرنا چاہیے بینکوں کی پالیسیز کیا ہونی چاہیے ان کی اپروچ کیا ہونی چاہیے اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے جو ظاہر ہے اس جو ایک, ایک طرح انفلیکشن پوائنٹ ہے یہ جو ڈرائیورز ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں دے آر ان فرنٹ یو آپ ان سے کو اوائڈ نہیں کر سکتے اسے کہتے ہیں کہ آپ ان سے منہ نہیں موڑ سکتے یہ ایک ریئلٹی ہے جس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے تو اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے چینلز کو انٹگریٹ کرنا ہے ان کو بیلنس کرنا ہے اور یہ آپ کا پروسیس جو ہوگا یہ آج سے اسٹارٹ ہو جانا چاہیے آپ اس میں ویٹ نہ کریں اس لیے وقت کی جو ضرورت ہے جو کمپٹیشن کا تقاضا ہے اگر آپ نے اس میں دیر کی تو آپ کے جو دوسرے جو ایکٹیو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں جو پرو ایکٹیو ہیں وہ آپ سے آگے نکل جائیں گے دین یو ول بی ان اے لاس سچویشن تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ اس چیز کا خیال ہوتا ہے کہ چینلز کی انٹگریشن اس کی بیلنسنگ ان دی سینس برانچ اینڈ ادر چینلس وہ کیسے ہونی چاہیے جب ہم یہ ساری بات کرتے ہیں تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم انڈیویجولی ان چینلس کی طرف نظر ڈالتے ہیں برانچ کی ہم نے کافی بات کی برانچ کے متعلق ہم نے آپ کا آپ سے کافی ذکر کیا کہ برانچ کی اہمیت کم نہیں ہوگی لیکن اس میں اپروچ چینج ہو جائے گی اب یہ جب دیکھا جاتا ہے ایک برانچ ہے جس کے اندر فکس کاسٹ بہت زیادہ ہے وہ ایکسپینسو پروپوزیشن ہوتی ہے بینک کے لیے تو اس کو کس طرح آپ کاسٹ افیکٹو بنا سکتے ہیں کون سے وہ ایریاز ہیں کون سی وہ سروسز ہیں جو برانچ سے آپ دور لے جا کر جس کو ہم ریموٹ لوکیشن کا نام دیتے ہیں لیکن کسٹمر کی سروس کو افیکٹ کیے بغیر اس کو آپ کر سکتے ہیں تو برانچ کا یہ جو نیٹ ورک ہے جو برانچ کا سیٹر ہے اس کو آپ نے ری ماڈل کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ صرف ٹرانزیکشن پروسیسنگ سینٹر نہیں ہونے چاہیے بلکہ وہ سیلس کے حوالے سے سروس کے حوالے سے ان میں افیکٹیونیس آنی چاہیے اور آپ اس میں یہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کسٹمر کو یہ سہولت دیں کہ وہ برانچ وزٹ کر سکتا ہے اگر برانچ وزٹ نہ کرے اس کے علاوہ بھی اس کا کام ہو سکتا ہے لیکن برانچ کی افیکٹونیس کو بہتر بنانے کے لیے برانچ کے ایک طرح سے رول کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو ری ماڈل کریں اور جو پہلے شروع دن سے کانسیپٹ چلا آ رہا تھا کہ برانچ واز دا سول ڈسٹریبیوشن چینل اب وہ ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے کسٹمر کے پاس آلٹرنیٹیو ہیں تو برانچ کے اندر جو ان بلڈ ان ایفیشنسیز ہیں آپ نے ان کو ایڈریس کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بہت سی چیزیں اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ صرف برانچ میں ہی کسٹمر کی سروس کے حوالے سے ان کی نیڈ فل فلفلمنٹ کے حوالے سے اگر برانچ میں پرووائڈ وائی ناٹ آن ادر چینلس تو اس میں اس جگہ آپ وہ چیز انٹروڈیوس کریں جس میں ہم جب فیس ٹو فیس کی بات کرتے ہیں کہ ابھی بھی فائنینشیل سیکٹر میں فائنینشیل ڈیلنگ میں کسٹمر کی سائکی ہے ایز اے ہیومن بینگ کہ وہ فیس ٹو فیس ایک طرح سے انٹریکشن چاہتا ہے لیکن اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں آپ برانچ کے اس آسپیکٹ کو اگر آلٹرنیٹ دینا چاہتے ہیں کہ کسٹمر کو آپ ایک طرح سے پرووائڈ کریں آلٹرنیٹ فیس ٹو فیس لیکن ساتھ ساتھ وہ برانچ کا جو ایک طرح سے اس کو کمی محسوس نہ ہو تو اس میں جو پھر ایک اور چینل سامنے آتا ہے وہ یہ ہے جس کو ہم آلٹرنیٹ فیس ٹو فیس چینل کا نام دیتے ہیں alternate ایف ٹو ایف بھی کہا جاتا ہے اس کو عام زبان میں جس کو ہم جھارکھنڈ بینکنگ کی کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے جب ہم ایف ٹو ایف چینل کی بات کرتے ہیں آلٹرنیٹ ایف ٹو ایف چینل کی بات کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ہے کیا انفیکٹ یہ آلٹرنیٹ ہے کہ کسٹمر کے لیے جو برانچ نہیں جا سکتا جو کسٹمر فیس ٹو فیس ایک طرح سے انٹریکٹ نہیں کر سکتا آپ اس کو آلٹرنیٹ فیس ٹو فیس آپشنس دے اس کے جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ جو اس ہے اکثر میں کہ آپ پہلا جو ہے وہ ہے موبائل سیل فورس موبائل سروس فورس میں یہ ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ مینیجر یا سیلز کی ٹیمیں جو ہیں کسٹمر کے ایک طرح سے ریزیڈنس پہ جا کے ان کے آفس پہ جا کے ان کی پلیس آف بزنس کہہ لیں ان کو یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں ان کو برانچ آنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو وہ فیسلٹیز دیتے ہیں ان کے پاس موبائل فون اور دوسری ٹیکنالوجی ہوتی ہیں جس کے ساتھ وہ اپنے بینک کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور ان کو وہی سروسز وہاں پر پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس میں کیش کی موومنٹ نہیں ہوتی آپ نے کوئی چیز کیری نہیں کرنی ہوتی آپ نے وہ سروس جو کسٹمر برانچ آ کے کرنا چاہتا تھا آپ اس کو اس کے ایک طرح سے ڈور اسٹیپ پہ پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فیس ٹو فیس کا جو کانسیپٹ ہے جو کسٹمر کی جو ایک سائیکی ہے انڈیویجل کی وہ بھی ایک طرح سے سیٹسفائی ہو جاتی ہے اور اس کا یہ جو آلٹرنیٹ ہے کہ آپ اس کو برانچ کی وزٹ سے ایک طرح سے اس کو فائدہ ملتا ہے کہ اس کا وہ حیصل نہیں کرنی پڑتی اس کے بعد جو دوسری چیز اگین پرویلنٹ ہے ڈیولپڈ کنٹریز میں وہ ہے نیٹ ورک آف ایجنٹس اینڈ بروکرز یہ بھی ایک اہم چیز ہے ظاہر ہے اس میں ضرورت اس چیز کی دیکھی گئی ہے کہ آپ جو نیٹ ورک ڈیولپ کرتے ہیں ایز اے ریٹیل بینک اپارٹ فرام یور اون برانچیز یور اون آؤٹ لیٹس آپ کچھ ڈیلرز بروکرز uh, کو ایجنٹس کو نامینیٹ کرتے ہیں کہ جو وہ آپ کے بحاف پہ کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کو یہ سروسز پروڈکٹس دیتے ہیں سیلز کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں دوسری سروسز دیتے ہیں ضرورت یہاں اس چیز کی ہے کہ یہ دوسرے ملکوں میں ڈیولپ کنٹریز میں اس کے لیے پراپر انسٹیٹیوشنز ہیں پراپر کمپنیز ہیں پراپر آرگنائزیشنز ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان کی اپنی ایک طرح سے اسٹینڈنگ ہے مارکیٹ کے اندر اور وہ ان بہاف آف زیادہ بینک اس چیز کو پرووائڈ کرتے ہیں اور اس میں وہی کانسیپٹ آلٹرنیٹ ایف ٹو ایف کا آ جاتا ہے کہ کسٹمر کی ڈیلنگ بینک کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے لیکن کسی انڈائریکٹ وے میں کسی انڈیویجوس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایک وہ آسپیکٹ ہے ظاہر ہے جو اس چیز کو ایک طرح سے کور کرتا ہے تو جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد جو اسی آلٹرنیٹ ایف ٹو ایف میں جو کانسیپٹ ہے وہ ریٹیل آؤٹلیٹ کا ہے کہ بہت ساری ریٹیل آؤٹ لیٹ جیسے کہ امریکہ میں یورپ میں جو بڑی بڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چینز ہیں ایک طرح سے ریٹیل اس کے اندر بینکوں نے ایک طرح سے اپنے اسٹالس لگائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایسا ارینجمنٹ کیا گیا ہے کہ اس ریٹیل آؤٹلیٹ میں ان کے پراپر ٹرین لوگ موجود ہوتے ہیں بینک کا اپنا اسٹاف موجود ہوتا ہے جو فیس ٹو فیس انٹریکشن کے بعد بینکس کے پروڈکٹ اور سروسز پرووائڈ کرتا ہے اس کا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے ایک کسٹمر جو ریٹیل شاپنگ کے لیے ایک ریٹیل آؤٹلیٹ میں گیا ہے اس کو ایک طرح سے ون اسٹاپ شاپنگ کا کانسیپٹ جو ہے کہ انڈر ون ونڈو انڈر ون روف ساری چیزیں ملتی ہیں اور کو ظاہر ہے یہ نہیں ہے صرف وہ ریموٹ اس کے ساتھ بات ہے تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے آلٹرنیٹ ایف ٹو ایف کا یہ ابھی ہو سکتا ہے پاکستان میں اس کے حوالے سے بہت سی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں بہت سے جو ایک سینکشنز ہیں اس کی وجہ سے بینکس اس چیز کو نہیں کر سکتے لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس چیز کو کس طرح اپلائی کریں اس کی ایک بالکل ریسنٹ مثال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مائکرو فائنانس بینک نے ایک طرح سے کلوبریشن کی اس کے ساتھ وہ جو ایک جو پرووائڈرس تھے موبائل فون کی کمپنی انہوں نے مل کے جو ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا کہ جس کو کانٹیکٹ لیس پیمنٹ کا آپ کے موبائل پہ ایس ایم ایس کے تھری پیمنٹ آپ بھیج اور ریسیو کر سکتے ہیں تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کو ہم اگر دیکھتے ہیں کہ تو اس قسم کی ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی میں آ رہی ہے اور کس حد تک بینکس جو ہیں کہ پاکستان میں یہ ایک ایگزامپل سامنے ہے کہ آ سکتی ہے ظاہر ہے انہوں نے پراپرلی اسٹیٹ بینک سے اس چیز کی پرمیشن لی ہوگی انہوں نے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن سے بھی پرمیشن لی ہوگی اس کے بعد یہ شروع کیا ہو گیا لیکن یہ ایک ایگزامپل شو کرتی ہے کہ پاکستان میں بھی ان چیزوں کو لانے کا اپلائی کرنے کا پوٹینشیل موجود ہے ضرورت اس چیز کی ہے ہم پہلے سے اپنی آپ کو بلاک نہ کر لیں کہ یہ پاکستان میں یہ کام نہیں ہو سکتا آئیے اس کے بعد ہم ڈائریکٹ چینل کی بات کرتے ہیں جب ہم ڈائریکٹ چینل کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ آن لائن بینکنگ ہے دس از سم جو ڈائریکٹلی یو آر انٹریکٹنگ ود اے کسٹمر تو آن لائن بینکنگ کا کانسیپٹ ہم سب جانتے ہیں کہ کسٹمر کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ آن لائن بیسس پہ وہ اپنی ٹرانزیکشن کر سکتا ہے وہ اپنے ایک طرح سے اور دوسرے جو سروسز کی نیڈس ہیں وہ پوری کر سکتا ہے جب ہم آن لائن بینکنگ کی ڈائریکٹ چینل کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس چیز کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ کیا کسٹمر کی نیٹ اس ڈائریکٹ چینل سے فلفل ہو رہی ہیں تو اس میں ظاہر ہے بینکوں نے اب وہ سہولتیں پرووائڈ کی گئی ہیں کہ آپ اگر ایک صرف اپنی ٹرانزیکشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کس حد تک آپ وہ کرتے ہیں کہ آپ صرف ٹرانزیکشن کی ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہے آپ کوئی ٹرانزیکشن کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آن لائن بینکنگ کا جو کانسیپٹ اب اور زیادہ وائڈ ہوتا جا رہا ہے جس کو ہم ایک طرح سے ای e بینکنگ بھی کہتے ہیں اس کے اندر کسٹمر کو وہی سب سہولتیں ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے آفس میں بیٹھ کے یا اپنے گھر سے اپنے پی سی پہ یا اپنے لیپ ٹاپ سے بینک سے رابطہ کر کے آن لائن ہو کے اپنی بہت ساری ٹرانزیکشن سیکور وی میں کر سکتا ہے تو ایک طرح سے ڈائریکٹ چینل کا یہ بھی کانسیپٹ ہے اب دوسری دنیا میں خاص طور پہ امریکہ اور یورپ میں ایک اور کانسیپٹ ہے جو فی الحال ہمارے یہاں بہت نیا لگے گا لیکن وہ بھی بہت زیادہ پرویلنٹ ہے وہاں جو ڈائریکٹ ایک طرح سے چینل کا کانسیپٹ ہے وہ ایگریگیٹرس کا کانسیپٹ ہے ایگریگیٹرز اگین دی آر جو کہ اب ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے جو ان کی فیلڈ ہوتی ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مختلف بینکوں سے وہ ان کا رول ہوتا ہے انٹرمیڈیری کا مختلف بینکوں سے کوٹس لے کے انفارمیشن لے کے پھر وہ کسٹمر کو پرووائڈ کرتے ہیں اور کسٹمر کے پاس ایک سامنے چوائس آ جاتی ہے اس ایگریگیٹر کے حوالے سے کہ ایکس بینک وائی بینک یا زیڈ بینک کے کیا پروڈکٹس ہیں ان کی کیا پرائسیز ہیں ان کے کی کیا فیچرز ہیں تو اس طرح یہ وہ چیز ہے جو بینک کو ایک طرح سے جو ان کی مارکیٹنگ کے حوالے سے ہیلپ کرتی ہے یہ اگریگیٹر وہ کام کرتے ہیں کہ دے انفیکٹ گیٹ ان ٹچ ود دا پروسپیکٹو کسٹمر آن بہاف آف دا بینک اور اس کے بعد یہ جو ایگریگیٹرز ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کی اپنی ایک پورا سسٹم سیٹ اپ ان کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے یہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں یہ مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں اور وہ اس حد تک بینکنگ کی مارکیٹنگ سے بہتر ایک طرح سے اپروچ کر کے پراسپیکٹو کسٹمرس کو ایک طرح سے انوائٹ کرتے ہیں انکریج کرتے ہیں لیکن یہاں جو امپورٹنٹ چیز کہی گئی ہے اور دیکھی گئی ہے کہ بینکوں کے لیے یہ ایک طرح سے ڈبل ایچ شارٹ کا ایک طرح سے ہے کہ جہاں وہ چیپر وے ہے اپنے کسٹمر کو کانٹیکٹ کرنے کا پروسپیکٹو کسٹمر کو تھرو دا ایگریگیٹرس اس میں چونکہ آپ کو کوئی فکس کاسٹ نہیں ارن کرنی پڑتی انکر کرنی پڑتی یا کوئی اور خرچہ نہیں کرنا پڑتا آپ کو آپ کا نام آپ کا پروڈٹ آپ کی سروسز پروسپیکٹیو کسٹمر تک پہنچ جاتی ہیں ان کے فیچرس پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس جو ڈبل ایچ شاٹ یہ نقصان ہے اس جو فائدہ یہ ہے نقصان اس کا کیا ہے نقصان اس کا یہ ہے کہ اس میں جب کسٹمر کی وہ بینکنگ کی سروس کو ایک طرح سے کموڈیٹی کا درجہ مل جاتا ہے پھر اس کے اندر ڈفرینسیشن نہیں ہوتی پھر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ کسٹمر کو یہ بتا سکیں کہ ہم اس بینک سے کس طرح بہتر ہیں کیوں بہتر ہیں تو یہ جو اس کا ایک طرح سے نقصان ہے کہ آپ کی بینکنگ کی پروڈکٹ اور سروسز وہ ایک طرح سے کموڈیٹائز ہو جاتی ہیں ظاہر جو چیز کموڈیٹائز ہو جائے پھر اس کو سیل کرنا افیکٹولی اس کو مارکیٹ کرنا ہو جاتا ہے इसके बाद जो एक और डायरेक्ट चैनल में कॉन्सेप्ट है वो है मास कोलोबोरेटर्स का मास कोलोबरेटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है जैसे कि हम देखते हैं आजकल ये एक नेटवर्किंग का जो इंटरनेट के ऊपर कॉन्सेप्ट है इंटरनेट पेनेट्रेशन की वजह से ये बहुत ज्यादा पेनेट एक तरह से आम हो रहा है और जिसको हम بلاک کا کانسیپٹ کہتے ہیں اس کو ویکی بھی کہا جاتا ہے تو یہ ایک جو کمیونٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں جو آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ براڈ بینڈ جو جس کو برانڈ بینڈ وتھ کا نام دیتے ہیں وہ بھی اویلیبل ہو گئی ہے ویب جس کو ٹو کا کانسیپٹ ہے اس کی وجہ سے یہ جو کمیونٹیز ہیں یہ جو نیٹ ورک ہیں یہ جو ماس کولوبریٹرز ہیں یہ اس وجہ سے ان کا آپس میں کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کا رابطہ ہوتا ہے تو یہ جو کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے مختلف حوالے سے ان کے بہت اسٹرانگ باؤنڈز ہوتے ہیں یہ ان کے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ پی ٹو پی کانسیپٹ ہے پرسن ٹو پرسن یہ ایک اگر آپ جانتے ہوں اور آپ جانتے ہوں گے یقیناً کہ ایک مشہور آن لائن آپشن کی کمپنی ہے اس نے ایک طرح سے یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کر دیا کیا تھا کہ دو لوگوں کے درمیان آپ ڈائریکٹ رابطہ کریں اور ان کو بتائیں ایک سیلر ہے اور ایک بائر ہے تو آپ کس طرح ان کی نیڈس کو فلفل کر سکتے ہیں تو یہ جو ماس کولیبریٹرز ہیں ان ا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ڈائریکٹ چینل کسٹمر کے لیے تھریٹ ہے کہ کل کو یہ چیز اگر عام ہو گئی تو یہ جو آج کل ایک کانسیپٹ ہے پی ٹو پی لینڈنگ بھی ہو رہی ہے کہ اگر ایک کسٹمر ہے جو ایک بورو کرنا چاہتا ہے اور ایک جو ایک لینڈر ہے پیسہ دینا چاہتا ہے تو آپس میں آپ ان کا رابطہ کرائیں تو یہ جو ایک نیٹ ورکنگ ہے جو بلاک کا کانسیپٹ ہے جو وکی کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو بینکنگ چینلز ہیں جو بینکنگ کے کانسیپٹس ہیں اس سے ہٹ کے وہ ڈائریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اس ڈائریکٹ چینل کی وجہ سے بھی دیکھا گیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بینک کو یہ تھریٹ ملے گی اب اس کا بینک کیا آلٹرنیٹ نکالتے ہیں بینک اس تھریٹ کو اس چیلنج کو کس طرح فیس کرتے ہیں ڈیپینڈس کرتا ہے کہ اس کا جو میکینزم کیا ہے اس کی ایک اسپرٹ کیا ہے کس طرح ایک دوسرے سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کس طرح وہ سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں اور کس طرح اس میں جو ٹرسٹ اور کانفیڈنس کا لیول ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے تو وہ چیزیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ ڈائریکٹ چینلز کی بھی جو کانسیپٹ ہے وہ کس طرح ہے جب ہم نے ان کو برانچ کے حوالے سے ہم نے ایک طرح سے آلٹرنیٹ ایف ٹو ایف کے حوالے سے اور ڈائریکٹ چینل کے والے سے بات کی تو آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو ہم انٹرگریٹ کس طرح کر سکتے ہیں اگر اس چیز کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے اب جب اپنی چینلز کو آپ انٹرگریٹ کریں گے ہم بات کر رہے ہیں ایک ریٹیل بینک کے پوائنٹ ویو سے ایک ریٹیل بینک کا جو ایک طرح سے ڈسٹریبیوشن چینل ہے جو اس کے مختلف ایک طرح سے جو ایک طرح سے کمپوننٹس ہیں وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں اس میں جو دیکھا گیا ہے تین یا چار لیول پریولنٹ ہیں پہلا آج جو دیکھا گیا ہے چینل اگر آپ اپروچ کرتا ہے کہ اپنا کسٹمر اس کو آپ ایک صرف انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں آپ اس کو جو اس کی انکوائری ہے وہ انکوائری سیٹسفائی کرتے ہیں یہ ایک طرح سے ری ایکٹیو کانسیپٹ ہے کہ آپ کسٹمر کی کال کا ویٹ کر رہے ہیں وہ جب آپ کو اپروچ کرتا ہے تو پھر آپ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا لیول ہے وہ کسی حد تک پرو ایکٹیو لیول ہے کہ کسٹمر نے اگر آپ کو کال سینٹر کے ذریعے یا آپ کو کسی اور اپروچ کیا तो आप उसकी ना सिर्फ इंक्वायरी को अटेंड कर रहे हैं बल्कि आप उनको ऑल्टरनेट कुछ ऑप्शन भी दे रहे हैं कोई आप उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो डेटा है उसके अंदर उस कस्टमर की नीड्स उनकी प्रेफरेंसेज और उनकी बाइंग हैबिट्स का एक तरह से रिकॉर्ड मौजूद है और आप ये उस कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं तो इस तरह ये एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच है आप उस कस्टमर को ये इंप्रेशन दे रहे हैं और आप उसको एक तरह से कन्वे कर रहे हैं कि आप उसके सिर्फ انکوائریز کو ٹینڈ نہیں کر رہے بلکہ اس کی جو ایک طرح سے ہڈن نیڈز ہیں یا ان کی امپلائڈ نیڈز ہیں آپ اس کو بھی ٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر جو تیسرا اسٹیپ وہ اس سے ایک اسٹیپ اور آگے ہے جو کہ ایک امریکہ میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے ریٹیل آؤٹلیٹ ہے آپ ان کے ریٹیل آؤٹلیٹ پہ آن لائن جا کے ان کو آرڈر کریں ایک طرح سے آپ پیمنٹ کریں اور کسی دوسری جگہ جا کے وہ چیز وہ پروڈکٹ ریسیو کر لیں تو یہ کانسیپٹ یہاں بینکنگ میں بھی ایک طرح سے اس ہے بہت سے لوگ بہت سے بینک اس چیز کو اپلائی کر رہے ہیں تو کس طرح آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ نے ایک طرح سے اگر کوئی انکوائری کی اس کے بعد آپ کی کوئی نیڈ سامنے آئی آپ نے اس کے حوالے سے اپنی ریکوائرمنٹ کی فلم کو دیکھتے ہوئے آپ نے وہ چیز آڈر کی اور پھر وہ اس کی آن لائن ڈلیوری یا کوئی اور جو آسپیکٹ ہے اس کو برانچ جا کر یا کسی کال سینٹر میں آپ اس کو اپنے ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو یہ تیسرا لیول ہے لیول جو اور زیادہ سے ایڈوانس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کی آپ سیگمنٹیشن کرتے ہیں آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کسٹمر آپ کو کال کر رہا ہے اس سیگمنٹ کے حوالے سے اس کی کیا اسپیسیفک نیڈز ہیں اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اسی کے حوالے سے آپ نے اس کے پروڈکٹس آپ نے اس کے سروسز کیلر کی ہوئی ہیں اور آپ ان کو پرو ایکٹیولی وہ آفر کرتے ہیں اور کسٹمر کے لیے جسے کہتے ہیں نا ون ٹچ کے ساتھ وہ ایک طرح سے اپنی پہلے اس کے پاس آپشنز آتے ہیں اس کو ایک طرح سے انالائز کرتا ہے وہ دیکھتا ہے پھر وہ چوائس کرتا ہے پھر پرائسیز کی بات آتی ہے اس کی وہ سلیکشن کرتا ہے پروڈکٹ دیکھتا ہے اور پھر اگر اس نے آڈر کرنا ہے آڈر کر دیتا ہے اس میں آپ اس کو مختلف قسم کی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں ان کو ایک طرح سے انالائز کر کے بتاتے ہیں کہ کون سا پروڈکٹ کس حوالے سے کس حد تک بہتر ہے تو یہ جب ہم نے چار لیولز کی بات کی تو یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے سارے چینلز جس میں برانچ کال سینٹرس اور ڈائریکٹ چینلس اور آلٹرنیٹ ایف ٹو ایف وہ ایک طرح سے انٹیگریٹ ہو جائیں اب بینکوں کے لیے چیلنج یہ ہے کہ آپ نے انٹیگریشن پوری کرنی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو انکریمنٹلی جو کریں کہ آپ اس کو بیلنس کریں جیسے کہ شروع میں کہا گیا شروع میں آپ کو بتایا گیا کہ برانچ کی امپورٹینس کم نہیں ہوگی برانچ کی لیکن چونکہ برانچ میں آلریڈی بینکوں نے انویسٹمنٹ کی گئی ہے جن کا بہت زیادہ لارج نیٹ ورک ہے ویسے بھی آپ ان کو بند نہیں کر سکتے آپ نے ان کو افیکٹو بنانا ہے پروفیٹیبل بنانا ہے کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہاں اب ضرورت اس چیز کی ہے اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں اور ہم اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہم اپنی کنٹری کی ریکوائرمنٹ دیکھیں کہ جب ہم فائنینشیل ایکسکلوژن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اس کو منیمائز کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارا یہ ایم یا آبجیکٹو ہے کہ جو فائنینشیل سروسز ہیں وہ میکسیمم پاپولیشن تک پہنچیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں بینکس کو بہت زیادہ مختلف علاقوں میں برانچز کھولنی چاہیے اب یہ جو کانسیپٹ ہے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کیا ضرورت ہے کہ آپ فکس کاسٹ انکر کریں برکس اینڈ موٹرز برانچ جس کے اندر اپنی کباطیں ہیں پرابلمس ہیں ایشوز ہیں ان کو بجائے آپ یہی سروسز جیسے ابھی ہم نے آپ کو ایک مثال دی کہ موبائل کے ذریعے پیمنٹ کیوں نہ یہ سروسز آپ اپنے کسٹمر کو اس طرح پرووائڈ کریں اور اس کا آپ کار بڑھا سکتے ہیں اس میں کوئی جیوگرافیکل ایک طرح سے کنسٹینٹس نہیں ہوگی آپ ایک سینٹر میں بیٹھ کے کسٹمرز کو مختلف علاقے کے مختلف ریجنز کے لوگوں کو اٹینڈ کر سکیں گے تو ضرورت اس چیز کی ہے پاکستان میں اس کانسیپٹ کو اپلائی کرنے کی پاکستان کے جو بینکس ہیں دے should be پروٹیکٹ پرو ایکٹیو enough ان order to make دیئر چینلس مور انٹیگریٹڈ تاکہ کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کنوینئنس کے حوالے سے کہ ان کو کسی چینل پہ بھی جائیں وہ ایک چینل سے دوسرے یا دوسرے سے تیسرے پر ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی نیڈز ہیں وہ ویسے ہی فلفل ہونی چاہیے اس میں ظاہر ہے ہم نے آپ سے بات کی ٹیکنالوجی کی اس کی افیکٹونیس ضروری ہے اس کو جب تک آپ امپروو نہیں کریں گے کسٹمر کی ڈیٹا بیس کی ہم نے بات کی اس ڈیٹا بیس کے حوالے سے جو کسٹمر کا پورا ٹرانزیکشن ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے ان کی پریفرینسز اس کے سامنے ہونی چاہیے تو یہ جو فیکٹرز ہیں وہ چینل انٹیگریشن کے حوالے سے لیکن اب ڈیسیجن بینکوں نے یہ لینا ہے کہ آپ اس کو انٹیگریٹ بھی کریں گے اور آپ اس کو کس طرح بیلنس کریں گے اس لیے کہ اگر آپ اس میں یہ ڈسائڈ کرنے میں ویٹ کرتے رہے دین اٹ ول بی ٹو لیٹ فار یو ٹو کمپیٹ ود ادرس کیونکہ زمانہ ایک طرح سے آگے بڑھ رہا ہے کمپٹیشن کا دور ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ جب آپ نے اس کو ڈیسیجن لینا ہے ظاہر ہے اٹس گوئنگ ٹو بی امپورٹنٹ ہم جب امپورٹنٹ ڈسیجن کی بات کرتے ہیں تو اس کی مثال ہم اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے اٹس اے ہیوج تھنگ اس نے جب اپنا ڈائریکشن چینج کرنا ہوتا ہے تو بہت پہلے سے وہ ڈسیجن لیتے ہیں کہ کہاں جا کے انہوں نے ڈائریکشن چینج کرنا ہے تو آپ اس ٹینالوجی سے اس ایگزامپل سے اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو بینک اس سچویشن سے دو چار ہیں انہوں نے ایئر کرافٹ کیریئر کی طرح یہ لینا ہے کہ یہ جو انٹیگریشن آف دا مختلف چینلز ڈفرنٹ چینلس یہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے پھر اس کو آپ نے بیلنس بھی کرنا ہے اور اس میں ہم پھر دوبارہ اس کی طرف آتے ہیں کہ بینکوں کو ریٹیل بینکنگ کے حوالے سے کو جو کانسیپٹ ہے ریٹیل کا وہ ایک طرح سے انگرین کرنا پڑے گا اس میں کوئی ایک طرح سے کباہت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم کیا ریٹیلر بن جائیں ہم وہ جو ریٹیل اسٹورس کا ایک طرح سے شکل صورت اختیار کر لیں بات یہ نہیں ہے کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ریٹیل کسٹمر کی ریکوائرمنٹس ہیں اگر آپ ان کو مدنظر رکھیں گے تو آپ کو یہ سٹیپس لینے پڑیں گے آپ کو ایک طرح سے یہ میجرس لینے پڑیں گے تاکہ آپ نے جو ریٹیل انڈسٹری کا جو سکسیس فیکٹر ہے اس کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے جس میں کسٹمر کی ریٹینشن کسٹمر کی سیٹسفیکشن کسٹمر کی لائلٹی جو ہے وہ سامنے آتی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اور یہاں ضرورت اس چیز کی ہے جب ہم نے مختلف موقعوں پر ٹرسٹ کی بات کی کہ جب اپنے چینلس کو آپ انٹرگریٹ کریں گے جب آپ کسٹمر کو سیملیس سرویس پرووائڈ کریں گے جب آپ ان کو یہ کانسیپٹ دیں گے کہ اس کی کنوینئنس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو اس کا جو آپ کے ساتھ ٹرسٹ کا لیول ہے اس کے لوائلٹی کا جو لیول ہے وہ بڑھ بڑھ جائے گا اور آپ کو اس میں جو کراس سیلنگ کی اپورچونٹیز ملیں گی اور آپ کے جو پروڈکٹ سروسز ہیں اور آپ اپنے کمپیٹیٹرس کے مقابلے میں اپنے آپ کو آگے لے جا سکتے کی تو ظاہر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے کمپٹیٹرس کس سٹیج پہ ہیں ان کا ایک طرح سے انٹیگریشن کا لیول کیا ہے اور آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اس لیے کہ اس کمپٹیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ان چینلز کی انٹیگریشن کو اور ہم نے جو چھ فیکٹرز کا ذکر کیا ان سب چیزوں کو اگر آپ نے مدنظر نظر رکھ کے اپنے چینلز کو انٹیگریٹ کرنا ہے بیلنس کرنا ہے تو پھر آپ کا جو ڈسٹریبیوشن کا جو نیٹ ورک ہے اس میں ظاہر ہے آپ کے پروڈکٹس کے فیچرز سروسز کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں اس کے اندر کتنے بینیفٹس کیوں نہ ہوں اگر وہ پراپرلی ڈسٹریبیوٹ نہ ہو سکیں اس کی ڈیلیوری نہ ہو سکے وہ کسٹمر تک نہ پہنچ سکیں اور کسٹمر اس حوالے سے جو کنوینینس کا ایک کانسیپٹ ہے جو اس کی ایک طرح سے دوسری نیڈس کو فلفل وہ نہ ہو تو پروڈکٹس کے فیچر ان کے بینیفٹس سروس کی افیکٹونیس وہ ایک طرح سے ضائع چلی جاتی ہے تو جب ہم نے شروع میں آپ سے کہا کہ ریٹیل بینکنگ میں جو ڈسٹریبیوشن چینل ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور پاکستان میں چونکہ اس وقت پریولینٹ برانچ بینکنگ ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ دوسرے چینل سامنے آ رہے ہیں لیکن ان کے آنے کی وجہ سے یہ چیز کم از کم ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بینک جن کے پاس ریسورسز ہیں زیادہ ریسورسز کے ساتھ آئیڈیاز ہیں وہ کیوں نہیں ان ریسورسز کو انڈ آئیڈیاز کو اپلائی کر کے بینکوں کی اس آسپیکٹ کو امپروو کریں اور جو ایک ہماری ملک کی ریکوائرمنٹ ہے اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے فائنینشیل ایکسکلوژن کو ایک طرح سے مینیمائز کرنے کا اس کا بھی جو فیکٹر آپ اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں ان کے اندر امپرومنٹ لائی جائے اور مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جائے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ سکے, پاکستان کی بینکنگ جو ہے وہ بھی وقت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے وہ پیچھے نہیں ہے اور اس کا زیادہ الٹیمیٹ بینیفٹ عام پبلک کو پاپولیشن کو ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ اب ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوگا وہ ایک طرح سے ہم لیکچر نمبر فورٹی فائیو میں سمرائز فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ